Thank <laughs> you. مسلم تم کالو راج و کدال کن بال بانو ی ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها خافلون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الجل الكريم انَّ اللَّهَ عَلَى مَلائِكَتِهِ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سلاملیا سی دیا والا آلکا وسابکیا سی دیا ہبھی بل اس دلاملیا سی دیا مکین کلو برم والا آلیکا وسہابی یا علم شف سنی مسلمان بھائیوں السلام علیکم ہم دو سلا درود ختم الانبیاء بیا لہت تحائیتوں کا سلا تو بار آج فریاد ہے خالد کائنات چیز دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرما نفس اور شاطان گرامی محرم اور حرام شریف دے ایک ہماطل مبارک اس اندر ذکر شہدا کربلا رضوان اللہ ہل ہے مجمعین بھی ہوں اور خلفائے شلاسا کے فضائل بھی بیان کیے جس وقت عالمی حالات کا رخ وہ جس طرف ہو چکا ہے میں جناب سامنے اس حوالے بھی ارد کرا اور شہید کربلا سیدنا نا امام علی مقام سلام اللہ علیہ دے کردار دے حوالے بھی جناب کے سامنے کچھ ماروزات پیش کرانگا اللہ جان ہو ضرورت وقت کے مطابق سد کو سواب کہنے کی توفی قطع فرما نگرانی اللہ تبارک و تعالی نے پرانے حکیم اندر بلا تفسی سے کشے ارشاد فرمایا ہے کہ اہم ضرور آزماؤں دشمن کے خوف نال پالی پا کے جاناں دے کاٹا پا کے اور فصلوں کے اندر کمی واقع کر کے ابن ضرور آزماؤں گا پتہ پتا لگتا کہ تکالیف جن نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریا مومن اس سے ضرور آن وہ سہولت نے دو اگر ہوئے नेक नेक बन हो उस तकलीफा दराजात बुलंदी का सबब बन जा अल्लाह तला बारगाहर उस ज्यादा खुरब नशीबाता दर्जे अंदर बुलंदी वा के होंगी جنت جنت رتبا وارگاہ جی کر دے تکلیف دے گی تو سبر کرالا میں سبر والیا نو بے شمار اجرتا فرما درونا اجرا غیر حساب اللہ فرماؤں میں صبر والے بندیا نو ان انگنت اجرتا فرما وا جڑا شمار دو تو بھی بہت تو جڑے نیک سالے لوگ ہوں انستے دیش کا امام عالی مقام سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ اور دے مبارک خاندان کیا تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پے مگر ان تکلیفا نے امامی مقام سرکار دے درجے اندر بلندی فرما دیتی آپ سرکار کا رتبہ اور شان اور مقام بارگاہ رب العالمین ود گیا ہے کائنات اور مصیبتوں دی وجہ او کسے گناہ کی سزا نہیں سی حضرت زکریہ علیہ سلاح وہ تسلیم نو آرے میں چیڑا گیا ہے وہ نوز برلا کسے گناہ کی سزا نہیں سی لوگوں دے درجات دی بلندی دا سبب ہے حضرت تینوں سلاح تو و تسلیم نو تبلیغ دے دوران کا مار مار کے تے دی روڑیت پور دے, دے تے ایک, ایک دو, دو تین تین دن سکار سلاد تو و تسلیم نے پتھر دبیا رہنا ہے جی پھر تے خون مبارک نال جس مبارک لبڑیا ہونا سرکار کا پھر ہونا منہ اٹھ کے اللہ سونے کی دعوت دینی شروع کر دیں انہوں تے وہ تکلیف جڑی آ رہی ہے تو وہ گناہ گنا سزا نہیں نوز بلا احمد حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چاہے کسے گناہ کی سزا نہیں انہوں تے امتحان ہوں نے آزمائش ہوتی ہے اور وہ او لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالی انہوں کے درجے بلند فرما دیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے تھوڑی تکلیف آئی ہے وطن چڈیا ہے بیوی بی نچے نو ننگل نو نو بیابان ہے جتھے کعبہ شریف ایتھے چڈ کے جانا پیا ہے جی اور آپ نو سرکار نو چپ کے تے جناب پایا جا رہا ہے یہ سارا تکلیف آ رہی ہیں اللہ تعالی دی خاطر دین دی خاطر دیکھ کے دین گل دین دی مشکلات جنیا بھی آدیا نے دیے بندے دین دین دے اندر دین دے بیان واسطے تے چلن واسطے دین جناب والا قائم رہن واسطے نو کسے گناہ گنا سزا نہیں ہوں دے ترقی درجات کا در سبب بن جاتا ہے دوسرے لوگ ہوں نے جہے فاسے فاجر تیرے میرے دنگے اچھا جہیا تکلیف نے، یا گناہ اگر ایمان گا اگر ایمان گا سڈے اندر فارسق فاجر آخری ہی اہم جل ایمان سے ہوم نو سچا منہ پورا ایمان اندر ہوگے سر لیکن عمل اس شرح نہ نہ اس بندے نو فارسق فاجر آخیا ہے فارس فاجر جڑا بندہ سڈے توڈے ورگا تی تکلیف آدھی ہے وہ گناواں کا کفارا کہ صبر کرے صبر کرے گنا کفارا جڑے کیتیادیا رہیاں نے وہ سزا دین جی پریشانیاں آدیوں نے انہوں دی لیکن وہ گناواں کا کفارہ بن تے پھر عذاب بن تے کافر تے منافق تے عذاب خدا اترتا ہے کافر تے یاد رکھنا میری گا کا. کافر تنافک جڑا ایمانو ویلا ہوتا اندروں اس بندے آزاد خدا ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریق مولا فرمو ہے میں کسے کسی ظلم نہیں کرتا جر ان کو کوئی عمل نہیں ہونا میں اس عمل دے سزا یعنی ان چر سزا نہیں دینی جنہ چہر کوئی کرتوتہ پہرا نہ یہ اللہ وحدہ لا شریف مولا نے ایک اٹل اپنا قانون بنا رحمت رحمت بغیر چنگے عمل تو کر چڑ دے لیکن عذاب بغیر پہرے عمل تو نہیں کرنا اس ذات نے اپنا رحمان اور رحیم ہونا دکھایا کہ جی کم رکھنا برابر تو یقین کرنا کسی بندے نے رحمت کا حقدار نہیں سی بن سکنا جی وہ رحمت بھی کسی نیکی دے بدلے چ کرا اور بغیر نیکیوں رحمت نہ کردا تو محروم رہ جانا لیکن جیسے قانون انہ بنا برائی کرو گے تو سزا دیا گا رہی رحمت وہ کدی نیکی کا بدلا دے بدلے دینا کدی بغیر نیکیوں رحمت کر چڑنا اے یہ سزاق نے اپنا رحمان ہونا وایا ہوں سیدنا امام علی مقام سرکار آپ دیر درد تکلیف آئی مہاجک ظالم نو حکمران آپ نے تسلیم نہیں کیتا اس دے اندر اس دی جزار پاداش دے اندر امام علی مقام سرکار پہ دکھ آئے ہیں امام حسین پاک نے سبر نال وقت گزارے آئے اللہ تعالیٰ نے امام پاک دیا شانہ چار چاند لا دیتے نے اس وقت سادے تھے بھی چار پاسوں تے سزاو مصیبت اج امنڈ امنڈ کے پیا نے جالے بدل چل چڑھ کے آتے ہیں ہوں ایسا ویخنا ہے کہ تے سڈے تین دے چلن دی وجہ تکلیف آ رہی ہے یا بے بےتین ہون دی وجہ تکلیف پہ آؤں گی گل سمجھ نہیں آئے امام حسین دے تکلیف بے دین ہون دی وجہ آئی ہے یا دین تے چلن دی وجہ آئی چل دی وجہ اس واسطے وہاں دا رتبہ مقام بلند ہو گیا ہوں آپ یہ دیکھنا ہے بھائی جے مسلمان سے حالات بنے کھڑے نے یہاں داری وجہ بنے کھڑے نے بھی یار دین تے پکے لے. تے تاں کر کے جناب اللہ سونا یہاں ہو جا لوگ مسلط پیا کرتا ہے کہ جڑے دے درجات بلند ہو تے فقیری تے درویشی دی مسلمانی جی اور پک جاوے گی یازاب خدا ہے کہ ایسا یا تے منافق بن گیا، ایمانو خالیاں تے یا پھر فاسق فاجر کو پرلے درجے سے ہے جی جی تھوڑی ماں ہے یا تے انہوں دے گناواں کا کفارا ہے یا آزاد خدا ہے دوری صورتان سے دوری سورتان جی میں قرآن مزید جب پڑھیا نا تو اتو پیا ہوتا ہے ظالم مسلط جو کیتا جا رہا ہے تو ظاہر کوئی ظالم اپنے آپ سے نہیں اٹھ سکتا اصل ترادہ خدا ہوں انہیں ہی ٹک کے لے آ جڑے پاس لے آ جب لے آگاہ وجہ نال مستحق بنے پیا جس کی وجہ ظالم سسلط نے کیا ایسا ظالم چسلط پہ امام حسین پاک نے نالا جنہیں بھی دھیان لیا جا اللہ جی آزاد اتنے راضی رہ کے اصل جانے پہ دنیا تو امام حسین سکار واگو امام حسین سرکار والی گل تو ہے ہی کوئی نہیں پکی گل ہے ہے پکے ہی ہے نا بھائی نہ سارے کسی کاروبار لگتا ہے نہ سارا ہے نہ مینو تو پاسے دستا ہی کوئی نہیں مینو نے چشتی تہج کسی دین ہی بنائی ہے میں کنڈے بے وقوف لڑے بےدی تک نفس تے شیطان تے کافران میں فکیر بے صرف بےدی ہون کا شیشا وے تان بناوا لوگوں میں میں آخا یار کنجر بن جاؤ دین بن جائے ایماندار دسوں میں اج تک کسی نے آخر میں آنا رہا وا تنا وا اللہ مہربانی تخنا رہا یار دین والے پاس ہی آ جائیے یہ عجیب گل ہے کنڈے بےمان بندے نے کسے نو جنت نہیں جان دن جاننی بنا دیوت ہوں میں تینوں قرآن حکیم دی حقیقت کھول کے دسنا کہ اللہ واہد لا شریک مولا نے جڑے دے حالات بنتے پے دے بارے کیے اللہ نے اشارے کناہ قرآن اندر بیان فرما دیتے ہیں اللہ فرما و کلال کن ولی بہ گاہ اللہ فرما سب بال ظالم ظالما سے مسلط کر دینے لے کانولی بادل ری نو یكس بو اللہ فرما اصا کرتوتانے ظالم دے کر وجہ نہ ظالم انہوں سے مسلط کر ہیں کی مطلب ظالم تو بدلا او تگڑا سر پا دیا پچلے جہے تھلے والے اصل ان بدلے لے کہ تسا تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے ظلم دا مانا میں تمہیں دس چکیا بعض ظالمان ظالما سے مسلط کر دے کا بَعْدَ بادی ناد دالو یكس بو اللہ دا ہے ایسا ظالم دے دے کرتوتوں دی وجہ نہ تے مسلط کر ہے کی مطلب ذالم تو بدلا اسائن لینے تو آگڑا ظالم ہو سر پا دیا پہ آردا ہے فچلے جہے تھلے والے نے پھر اصل تو بدلے لے کہ تسا تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے میں ظلم دا مانا میں تہنوں دس چکیا کہ اللہ راہ لا شریک مولا نر کفتے شرک کرنا بھی ظلم ہے گستاخی ظلم عظیم ہے کرام دی گستاخی وی ظلم ہدایتی گمراہ ہونا بھی ظلم عظیم ہے اور شریعت مصطفیٰ سرکار دا مخالف ہو جانا وی زلم ہے عظیم اور شریعت دے نہ چلنا وی اے نے ظلم یہ قسم اور ذرا چاہتی ماریا جے ویلی ہو کہ اسا کس درجے دے ظالم ہاں تے سارے اندر ایمان کوئی نہیں اصا کفر کرنے ہا گستاخیاں کرنے گمراہ مبتلا جب کوئی سب تو واسطے جرم جا کفر پایا جا رہا ہے پیا وہ ہے گنا گنا نہ سمجھنے کا اسان گنا گنا نہیں سمجھتے نبی پارک کی شریعت متحرا کا مزاق اڑا کوئی انکار کرتا ہے کوئی یہ سلیل خواہ سمجھتا ہے ذالب کوئی کافران بے حکم نو حکم مستفا کے براہ رکھا سمجھتا ہے کوئی حکم مستفا تو کیا سمجھ دا ہے؟ کوئی حکم مستفا صلی اللہ ہے اور کوئی ظالم حکم مستفا سرکار جی برابر نہیں سمجھتا تے کم از کم غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہیں سمجھتا تے غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہ سمجھنا ہے آج خود کوفرے پایا جا رہا ہے جہاں سالمان دی طرف چکاؤ دی وجہ پیدا ہوا ہے جہاں میں ایک جمعے جناب نو پورا موضوع سنا چکیا اللہ شریف فرما اللہ فرما ہے سالمہ وی چکا نہ کرا جی نہیں تو اگ لگے گی تنو توا دوست کوئی نہیں ہوے گا اللہ کی طرفوں اللہ کی طرفوں دوست ہاں نہ کوئی نبی تیرا مددگار بنے گا نہ کوئی غوث پاک تیرا مددگار بنے گا نہ کوئی اللہ دا ولی تیرا مددگار بنے گا کیوں اس واسطے کہ اے سارے ابو مدد کرتے ہیں جدو پہلا مولا مہبان ہو جائے یاد رکھنا رب نال متھا نہ نبی لا سکتا ہے نہ کوئی ولی لا سکتا ہے کسی بھی ضرورت نہیں جو جی سزا تو لا شریق متھا لا یہ ضرور ہے جب کسی تے مہربان ہوتا ہے تو پھر اس مہربانی کا اظہار کسی وسیلے ناری کرنا ہے میں <تصفح> سال دینا سن سات پینتھ کے اندر ایک جنگ ہوئی ہے اس جنگ دے اندر عام لوکاں نے دسیا ویخیا کہ ہرے چنیا بابے بما نڑ کے رکھتے رہے ہاں جی اے دنیا گواہی دتی جنہیں اکھا ویخیا وہ وجہ کی سی وجہ سی اس ویلے پرانے ایمان والے مومن بندے موجود سنتے اللہ وہاں سے مہربان ہوا تو اس رات نے آخیا اللہ اگر تے اپنے پیاروں کو پیار ہو جا اس کی مدد کر لو نے جدو بھی مدد کرنی ہے اسی طرح ہی کرنی ہوتی ہے تو ہر تیرے سامنے سانی کتر بہتر چنگ ہوئی ہے ایک ہو بہتر چیز سی اکتر چیز بھی ہر چگیا بابے کوڑے نہیں سن لگے اس وقت ترقی آ گئی اسی طرح اتار چڑھ کے آخر شاہ میرے پیارے چکو لار کٹے رل کے لڑا اور اس چیز کے حقدار نے بزرگ لکھے اپنیا کتابوں جب کاتاریاں نے آن کے مسلمان کے حملے کیتے مسلمان بدکاریاں پھیل گئی فرشتے آخری سن کافرفارا حکھ تو لاجا را کافرو انہوں نے بدکار مارو قتل کرو اینا نو فرشتے دے پھر سن کیوں اس واسطے کہ اللہ فرما ہے اصان ظالمان ظالما مسلط کر دیا حضور فرما نے یم تاہو مینا سوالے ساری شریف ہے ظالم تو ظالم دے فر بدلا لوا تو اے نہیں بے اتنے ظالم مسلط کر کے ہر ان آتے نہ وہ بھی تو ونڈا ظالم ہے نا تے وڈے ظالم پھر اللہ سونا آپ ہی پڑ سمجھ آئی کہ نہیں اس گل سے ذرا گور کرنا تو سر جی ہوں اللہ وحدہ ہو شریک مولا نے ایک ایک قانون بنا دتا ہے کہ ظالم ظالم سے مسلط کر دینا ہے ہوئے عذاب اور سزا تے تے پھر دونوں پڑتا ہے جی وڈے کو بھی تو چھوٹے بھی وڈے نو چڑھا نہیں اور جناب جی تصا یہ دیکھو کہ اللہ سونے نے فرمایا تم کافروں کی طرف ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا ورنہ ایک تو آگ لگے گی دوسرا تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست رو, نہیں ہوگا اور تیسرا تمہارا کوئی امدادی نہیں ہوگا میرے بھائی نے ایک مثال بڑی سونی دیتی اس آخر جب ڈاکو آدھا نہ حملہ کرنے واسطے تو دو پہلے کرتا ہے ایک تو بتیاں کٹ دورسرا فون دیا تارا کٹ دون پی چار پاسوں یہ کام کر کے پھر وڑتا کیوں کرنا چانن ہوے اگا کچھ کر نہ کسے تو امداد نہ خود کر سکن نہ سکوں امداد لے سکن گل سمجھا جاکو آن کے پہلا کام کرتا ہے ہوں جا ڈاک مسلمانوں سے مسلط ہوتا ہے نا ان کیتا ہے وہ پہلے کٹتا رہے سڈیا تارہ فون والیا کیڑیاں جڑیاں تار دین مستفاق کی دی وجہ نال اللہ رلیا سن پہلا کتیا نے انہیں چارے پاسے ہو. کہ پاس بے دین ہو ساپ کو بلاؤ تو ملو نے بھی کون یا رسول اللہ بچائی تو انہیں آخر مارو انہیں مارو یہ سارے نہیں جے ہے جی رب کو فریاد کریں تو رب بھی نہ سنے خدا کے بندے رب سے رب دبیب تسے کی فریاد سنتے نہیں جس دے دل دے اندر پہلا مصطفیٰ دے دین دا درد ہوتا ہے پہلا اس جرد گا اندر مستحق مستحک گا ادھر تار جڑی ہونی ہے تین مستفا سرکار کی وجہ پاک محبوب کری امداد آ جان گے نہیں تو پھر کلا مردہ رہے گا تے نہ رب تے نہ رب دے حبیب سے نہ دتا گنج بخش سننا یہ کوئی ملی نہیں سن سکتے انہ چیر جا چلا سونا مہربان نہ ہو تے جب وہ مہربان ہوتا ہی تو پھر دتا نیو سنا چڑتا ہے پھر روس نے بھی اگے لا چکا ہے پھر سارے بلیا جاؤ میرے درویشوں دی جا کے مدد کرو میرے مسلمانوں میں اوکی آئی آئی ہے کسے پاس ہزار فرشتے ایمان نال دس وہ تار جڑی سی جنگے بدر کے اندر صاحب ہے اپنے پانچ ہزار فرشتوں کی مدد آئی سی آئی ہوار پیے کٹی میں دے مسلے دے سوچتا رہا میں پھر جدو ویچیا ادھرو صدر سدام نیک گل ٹائی لٹکی ہے پینٹا پائیاں نے میں دیکھا اسیا پیڑ اور بڈیاں اوچھے جناب و جناب عراق والیاں پینٹا پا کے تے چاٹے کٹ کے لدیاں پھر دیا نے جے فلسطین والوں ویخیا ایک میں بی جی مسلمان ہوت چ مردی پی ہوگی ایک بندہ نہیں وا نبی پاک سرکار کے دین سے عمل کر کے پا مردا ہوئے میںچنیا مسلمانوں تو مینو کوئی مسلمان تو نہیں پہنچ سکتی نہ پہنچ سکتی ہے پہنچانا چاہنا ہے دے دینے تو تار جوڑے تیرم کیا نام اللہ عرشا فرشا تو ترے امدادی بھیج دے گا اچھا دلیہ میں تھوڑوں حقیقت بیان کر رہا ہوں اور میں جھجھوڑنا پیا تیرے نو وقت کے آنے سے پہلے تو تاری فصل پکی کھڑی کڑی مت تو سمجھے کہ انہوں کی واری تو میں معجا وا اسان انہوں لا لو وے زال رب دا قانون ہے ہم ظالموں کو ظالموں پر اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کبھی یہی راگ تھا جس کے رابطے تھے یہی راگ تھا جس کے رابطے تھے پھر رابطے کٹ گئے یہی راگ تھا جس کے غیروں پر سہارے تھے پھر سارے ٹوٹ گئے اللہ وحدہ لا شریق بولا میں او دا سہارا چھوڑ کے جڑا غیر دا سہارا کرے اللہ اس سے سہارے درتوں ضرور کرا چڑھتا ہے جن سہارا اس مالک کے کائنات دا رکھا ہے نا وہ کدی رسوا ہو سکتا ہے خدا دی قسم کر کے آنا اوہی ترقی جا سہارا اسا دین دینے مستفا نڈیا روا کھیا اوہی ترقی سڈے دولے ہو کے اس ویلے ہڑپ کرنا چاہتی بلا ہے بلان بن کے تر تھی اڑے ترقی کے منہ بیٹھے ہوں جت کے منہ آئے ہوں کوئی ہڑپ کر کے پی جانا اس تعنات نائنات دے کوئی ٹاواں ٹاواں دندا نظر آئے گا مینو کسی میں کل مینو ایک بندے فون کیا اس آخیا چیشتی جہیا گلان چڑھا دیا ہی ہون لگا ہی یار تو سچ ہی آدھا ہوں میں میں پتر میں اپنی طرف تو نہیں سارا میں اللہ دا قرآن ہی پڑھتا رہا میں کوئی اپنی طرفوں گل نہیں کرتا رہا میری طرفوں گل طرف ہو سہ بندے مینو چیلنج کر لیں دے. لیکن کسے مائی دال نے فقیر نو چیلنج نہیں کیتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے اس کی وجہ فقیر نے سچا قرآن خدا دا پڑھ پڑھ کے سنایا ہے سچا قرآن سنایا ہے اور جب اللہ واہ شریک مولا اپنا پیغام پورا کرا لو سے اللہ فرما ہے پھر چارے پاسوں کہڑا تنگ کرنا شروع کر دینے دے آسان ہر پاسوں ولچتے آنے ہوں کیونکہ اللہ فرما ہے راہ لکھ یق ربو کل مل گرا بے زل واہ بھی ظلم <سؤال> کرنا بے خبر دستے ہیں کہ یار تو سائب کم بھی دین دے خلاف کر دے پہ بھی دین دے خلاف کر دے پائے اللہ فرما جب میں تس لینا وا ادو بعد پھر معافی نہیں دے اللہ <سؤال> کا پکا اٹل فیصلہ قانون لگاؤں دی تاریخ پٹ کے ویخ تمیشہ نہیں رہنا پچھلے بھی دھرتی ہمیشہ نہیں رہے ختم ہو گئے اللہ دیا بندے وہ بھی ایکتے رہے تے اللہ سونے نے عذاب پہجے نے ہل اپنے نو پہلا پہج کے دس وہاں خبردار کراؤ ہے جہے بچوں والے ہوں نے وہ بچ جانے جڑے ظالم ہوں نے وہ ڈٹ ج جناب آ کر جانے سور وگوں سے پھر اللہ انہوں نے آزاد تیر سامنے وادری قسم کر کے گیا جنوب زلیل رسوا کر کے ماریا گیا جی جناب جنہیں بھی وہ فوجا سننا اللہ سونے نے ون سبن نے آزاد کے اندر مبتلا کر دلہ واد شریف کا بدلا لین کامتقام قانون بڑا سخت جرما ہے سب امانے کم والا امانے حل کتاب میامل سوئی ہی فرما ہے نہزو دے, دے مطابق ہونا ہے نک جناب پیلے کتاب دیاں آرزو دے مطابق ہونا ہے ہے جیڑا بھی برا عمل کرے گا بدلہ ضرور ملے گا یہ لوگ آتے ہیں قانون مقافا عمل کا عمل بدلہ اور جزا اور سزا کا قانون بڑا ہی سخت جو لیا تے دیا فصلیں گئی نے پاک ہوں نے کٹیچ اس فل کے کٹیچ تری کے کٹی جائے سڑتی جاوے تے برباد ہوتی جاوے ایک کٹی جاوے تو محفوظ تو ہو جاوے گا گل <تصفح> سمجھ آئی کہ نہیں جے اصا رہ گئے دینے مستفا دے جی کٹے بھی گئے تو محفوظ تے ہو جا گے نا کوئی یار کوئی کام تو ساری کیاوت نو آ جانی ہے نا جی اصل او ہی رہی ہونے والے گل نہیں فصل کٹ کے سونے میں جنم سٹ دینی ہوں ذرا سمجھا جائے میری گل نسا جن نے اسلامی ممالک نے جنہ غیران دے سہارے لے جنہ جا آخیا پاگ بہ رہی کچھ نہیں ہون لگا اے دے پتہ نہیں کہ چھاڑ کے جس پہاڑ تو تگن لگا ہے. اللہ اس پہاڑی بنا لینی کر لے پہاڑ پتھر سٹ دا سزا دے کم نے جو اس پہاڑ دے سہارے لین لگ پینا ہے اللہ اسی پہاڑ پتھر تو دا توڑ کے تیرے سیرے سٹ لینا جی وہ سزا اس واسطے بہلی صرف رف دم نے مستفا چاہتی مینو قسم خدا دی میں حیران ہونا کہ ایس وقت نو کسے دسیا جی اتے تے گوس پاک دا دربار ہے کسی آخیا اتے مولا علی دا دربار ہے کسی آخیا اتے نبیاں پیغمبر دے دربار نے میں آخیا اللہ کے بندیا جہ خدا دے نہیں بندے ہوں دے اللہ دے نبی وہ جہے رب دے نہیں بنتے نا اللہ ہو بھی نہیں بنتے نو میں دربار والے انہوں کی ساری کینات کے بم برس پہن نو کچھ نہیں ہوگا نو کی ہونا لیکن یہ ضرور یاد رکھ رہے کہ اللہ سونا فرما ظالما وکاؤ پیدا نہ کر سزاوا آ تو بھی لگے کی لگی دوست بھی اللہ کو سوا نہیں تو نہیں گلنا بڑا مددگار بھی کسے پاسوں کوئی نہیں ہر پاسوں تارا بھی کتیچ گئیاں نہیں ہوں میں ایک تینو دسنا سورے بچن کہ اص آ جائیے نبی پاک سرکار سچے دیتے اپنے بھی لے شہادت والی موت مر جائیے جی دے رہیے تے پھر غازی والی زندگی دے رہیے اے نا بھئی مر جائیے تے مردورا والی موت مر جائیے میں نہ عقی مسلمانوں کی عورتیں کوئی امداد نہیں کر سکتے ایک امداد اسا کریے کہ یا اللہ لال ہدایت عطا فرما اپنے دین دی غیرت عطا فرما مینو خبر پہنچیاں اتے ترقی کافی ہو فرونا بلڈ گا جناب دے جا نے کتنے دیا کتنے تو پھر تینوں پتا فراؤنا ورگیاں بلڈنگ لوتے کہ خدا دے پہ ہوں نے کوئی درویشہ والی ہون تو کتنے لاجاب آمارت والی مساجد دے اندر جناب اوے داری منام پینٹا پا کے نماز پڑھا کئی مجھے کبلیاں دا پتا کوئی نہیں بڑیا ننگیاں جناب جاٹے کھڈے سریام فلموں نے سمانے دیا ون سوانیاں فلم اتنے چلن دیں کوئی یار جڑے انج کے کرتوت کرنا خدا کیڑے آزادوں مسلط کرے گا انہیں پہلے قرآن دین کر دیتے؟ کہ میں زالبوں کو ظالموں پر مسلط کروں گا وہ مسلط ہے سی گل کسی نے کی یہ نہیں دس چہچیالہ چہچنی کہ مسلمانوں کو آزادی دے وہ نہ کا بھی آزادی دے آزادی کا ایک تو آزادی اور اللہ رسول ازاد ہوئے آزادی کالا اخبار آج پڑھ رہا سا بڑھی ہے مضمون انہیں چاہتا کڈ کے بیٹھی ہے جہاز ان کا مضمون ہے تھلے دعا ہے مضمون لے کے نہ لکھ دیے مسلمان تو تو دی زمانے کے چل جائے پتر بندے رکھے تو سارے نالیا کو نہیں ہوتی ہر انداز بھی زمانے دی کمینی عورت آخر دہی ہے اٹھا میںنہ تگایا جا رہا پہ سن کے جگا کام کرو میں جنوب تگرت کہن دئی ہے وہ کتنا واٹا بغیرت ہونا جن بغیرت کہیں گئی ہے وہ کی طرح ہو خدا دے بندے ادھر رہے جی جناب جی کہا معاشرہ تو کہڑی اس معاشرے کی برائی بندہ بیان کرے جنوں ویخو اسا کوئی تعلیم چڑے مولو صاحب تعلیم چڑتی ہے تو مقابلہ کیونیں ہوے گا سائنس نہیں بنے گی ترقی نہیں ہوگی مقابلہ کہ میں ہوگے گا آتے کہ نہیں تو جی آخر مقابلہ کرو مراؤ ایڈاوا لڑا کے مقابلہ کر سک میں کیا سارا کام بن گیا شتر مرغا کہ شر مرگ نلہ نے پر بھی لائے نے پیر آدھے اونٹ والے بنا تہوڑ بھی آئی اونٹ واگ ہو اللہ سونے نے جانور جا بنایا کافی حکمت ہے نا. اللہ نے پتا شتر مر بول گے, بندے گے. تے دا جانور تیار کر دیا چڑیا گھر چ لب جائے چڑیا گھر میں کبھی جا کے خراب کرو سڈیاں جنسا کافی اتے پی وہ میں تر دسن دیا بھائی وہ ہے نا جانور شتر مرگ جہا ہے وہ ہر کیڑے کا ڈنگر ہے اللہ سونے نے انہوں نے اس طرح کا بنایا بھی لتان آٹھ ورگی اتنے اللہ نے لایا بزرگ فرما رہے جب انہوں آخو نہ اڈو تے وہ لت آگے کر دیا آپ دیکھو بلا اونٹ بھی اڈتے ہیں کدی جی انہوں آخو تار چک تے وہ پڑ چلار دہو کدی پرندہ نہیں پار بہمان ایمان پکے وہی جن سے جی آخو دین کے چلو مالی جی چلتے پیے من نہ سائنس بنے گی نہ کوئی اسلح بنے گا نہ کوئی ترقی ہوے گی نہ کوئی زور ہوا کی گے دفاع کہ کرے لڑ گئے کہو مراؤ وہ ہوں اڈی بولنا سپر طاقتوں کون آ سکتا مقابلے کہ نہیں معلوم ہوا ایسا شتر مرگا نہ ادے جو گیا نہ ادے جو گیا آسان ایک ڈر در. یاد رکھنا ایسا معقوم تو زلی تو اور زلیل قوم جو ہوتی ہے اس کو صرف موت کا خوف ہوتا ہے نہ عزت کے جانے کا خوف ہوتا ہے نہ غیرت کے جانے کا خوف ہوتا ہے نہ دین کے جانے کا خوف ہوتا ہے کسی کوئی خوف ہوتے دل صرف ایک خوف ہوتا ہے محکوم اور زلیل آدمی کے دل میں کہ موت مر نہ جا کدھر مر نہ جاوا لیکن اس بےوقوف نے پتا تو نہیں ہوتا تو مرنا تو ہے ہی ہے کدھر کری بچے بندے کمرسر ایمان اللہ دے دل دل اے بندے آ. موت دے ڈر لا دے تو مرنا ہے ہی ہے میں تینوں کوئی دعوت نہیں دا شاید یہ دعوت ضرور دے گا کہ اصل تیرا ایٹم اور تیری طاقت ہے تو نبی پاک سرکار کا دین ہے جہاں اگر تہلو ایسے کوئی قلعہ محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ قلعہ میرے نبی پاک کے دین کا قلعہ ہے یہ قرآن مجید کا قلعہ ہے مگر اصل قرآن اج پڑھنے انگلش اج سمجھنے یہ بڑا راج چھپیا اصا قرآن پڑھنے آ, تے قرآن سمجھتے نہیں کیوں نہیں سمجھتے حافظ تے بڑے نے ایک تو پٹو تھوڑا آپس نکل آئے راج اسا خدا دے قرآن دے اتنے جدو چلنا نہیں حکم قرآن, قرآن سمجھنے دی لوڑ ہی سانو نہیں اس واسطے رکھو صرف لفظوں فلانا ہاسپ بنتا کتے ہیں قرآن کا نام رکھا. قرآن کچھ آخر کرنا قرآن کے الٹ مردہ کیا اچھا تو انگلش سمجھنے کیوں آ اس واسطے بھی اصل اچھا چلنا نہیں انگلش والم کے اندر مڑ سمجھا گے تو نا اس واسطے ادھر سمجھ پور ہے ادھر رٹن کور ہے سا پت رکی آران خدا دا جا تو قرآن میں کئی توتے دیکھے جڑے قرآن یاد کری پھر تو قرآن یاد کر لو بندہ آ. نہیں بن سکتا مڑ جڑا سا حافظ پتر قرآن حفظ کری پورا نا قرآن قدم قدم کے خدا دی جی قسم کر کے آنا دا کھیڑیا رابنا کدم قدم قدم میں تو انو شرح کر کے سمجھا ہوا کہ اصا دا کھیڈے نے ایمان نار دس میں گل کرن لگا مولا حسین اپنی ذات دا غم سی یا دین مستفا دا غم سی اپنے علی اکبر دا غم سی یا حضور دین دا غم سی دیکھو جی نو پیاری جانو دی تو جان ہوتی جان نو جان جے پتر رہا تے پتر دے دیت پیاری ہوں دی، عزت بچاؤ دے تو دی جان دیں امام حسین پاک نے کہڑی شہ بچائی دیڑی دین. شہ ہے ہر شہ پکی گل ہے نا ہوں مولا حسین نو غم نم کہڑی سی حسین نو نی کا غم سی مینو اس دا غم رکھن والا تے کوئی نہیں لبدا حسین دے غم دے ڈرامے کرنے والا سا لب دو نو نے ایک تو سبھی لا ہی کڑا کیوں جی غم حسین چڑا ہوا ہے حسین چلائیں گھر پکا بے دیویا تو پکا بے دی ہر اولاد وی پکی بے دی سارے میں کیا بھائی مانو حسین ڈرامہ کھیلتے حسین کا غم تو اسی دل میں ہوگا جس دل میں دین مصطفی کا غم ہوگا ای کدی ای ستیا کدی کاروبار جاگ دیا پیروں پراواں واسطے اپنے واسطے پہنوں ملک واسطے گسلم کم واسطے دین دخم لگے کدی روئے اتر تو مولا حسین واسطے تیرے اترو وجوہ اے تیرے اتھرو چک کے منہ دیتے جان گے حسین کی بات کریں اس آنسو کی قدر ہے جو آنسو نبی پاک کے تین کے درد میں نکلتا جس بےمان دا درد نہیں بچا من دی حسین قربانیاں دے گیا تک ہونا حسین نو حسین روڈ تیری بے وفائی نیم کسم لگتا شریک دی عجیب گل ہے جی ویٹ ہے چکلے تے عزت لوچن والی غمے حسین منا رہی نے میں کی ہمیں غمے حسین لگا ہوا ہے میں کیا تھی بھی حسین دکھاتے رشوت خور حسین داتے سود خور حسین کے کھاتے میں رنڈی لچانے والے حسین کے کھاتے میں اور جناب گھر میں ٹی وی رکھ کر چوبیس گھنٹے رنڈی کا کھاتے میں میں نے کہا جاؤں گا حسین پاک تھا حسین کے کھاتے میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی پاک भी گے پلیتوں کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حسین کے کھاتے میں اگر ہوگا تو داتا گنج بخش ہوگا تو بابا فرید ہے لکھا حسین یزید کا دشمن ہوج دے یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے اگر حسین کا غم ہے تو اسی دل میں ہے جس دل میں دین کا غم ہے جس دین کا غم حسین کے دل میں تھا افسوس <تصفح> سے نہیں کبھی تین تیرا کن فر کے جڑا تین ہوش دیوالے جان دے پی اپنے دی فکر کر تر نک پہ جی کو ملے دین بیان کرنے والے یہ بے گیر قوم کو دین کا غم نہیں ہو سکتا حسین کا غم نہیں ہو سکتا اور دین تو ایک قوم پھر ڈرامے رچا کہ میں نے حسین کا ایک مولوی نے میں دیکھا توجہ رکھا جس را آخ رو رو بکری مار رونے تو حسین تو تو اس کے کنجر مولوی دا پتر تو تیا چاٹے خیر ملک حسین کام چڑیا حسین کا کام ہوں تیرا پتر مولا علی سرکار دے شہزادے الی اکبر وگ آن آر پاس آپ سینک سکار رو میں نہ جان مسلمان مولا حسین کرانا بال دسنا کدی حسین پاک واسطے چھونا لگا کدی نہ رو مگر اس دین دا درد رکھ جس دین واسطے حسین نے ہر شہ مار دیتی ہے خدا کی قسم کر کے آنا تیرے رو تو بغیر مولا حسین تیرے طرح ہو جائے گا ہو. سب تو بن بان گئے بانگ اقبال فرمندا وہ ہے گا امام حسین غیرت مند سنک نہیں بولو تو سی غیرت مند کی سن غیرت دی اخیر سی اس مرد کو ری نےتہ رکھ کے سنیا کی بنے پائیا کہ وہ اپنے دین دا بھی غیرت مند سی اپنی عزت کا بھی اسان نہ غیرت کرنے ہاں نہ اپنی ہوں ایماندار دس ایک بے غیرت اپنی ہر شاہ لٹائی بیٹھا ہے ایک غیرت مند اپنی غیرت بچائی بیٹھا ہے تو ہوں رونا کیوں چاہیے کہ غیرت مند کیا وین پائیے تو غیرت مند واسطے پائیے ہالو تو غیرت اپنی کیوں بچا گیا ہے اور رومنا تو چاہیے سانوں نہ بےغیرت کہ بغیر ہر شہ لائی بھٹا ہے گئی بھی <تصفح> نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ دوسر برباد جی قوم ہو بیٹھی یہ غم حسین کا کر رہی ہے ان کو رو رہی ہے اور نہیں حسین پاک تو پوچھ تو وہ سانوں رو خدا دی قسم کر کے آنا اگر شیر ربانی جیسا ہوا سانو کہ مولا حسین کبر ہو او بغیر تو میں تے اپنی غیرت عزت ہر شہ بچا گیا وا بچا گیا وا. تے اپنی جان وطن مار اولاد وار گیا وا تے میں بچا جڑی بچا والی وہ بچا گیا جہی وارن والی شہ سی وہ کیا؟ تو سی جیڑی وار آئی سی وہ بچائی جی جی بچا کھلو تو دے بھی ملتا مینو جی میں رونا تو مینو پہ رو دے جی فریاد کر رہے حسین پاک جی سان نظر آ جائے گا بندے آ. رو جنہیں اس لیے رو سکنا گریبان چاتی مار کے رو خدا بھی کسم کر کے آنا سیا ایک پل کا کسیا سو کو جا تو تمے نہ سمجھ ایسے اللہ جری دینی سی دے دے لئیے رحمان رحیم نے ایک وقت مقرر کیا ہے اس تو پہلا نہیں پسدا ہوں انہیں تل دے لئیے جڑی دینی ہوں آ گیا ڈوری کھچن کا ویلا دے انتقام تے تدلے گا دے نام پاک تو صرف رحمان تے تحیم سمجھی پھر میں او دے ننانوے نام نے کن لبن نا نام یہ بھی ہے من تک من اتھے اتنے نہیں لکھے مساجہ مسجد ہے لکھا پڑھ کے ویخ اللہ دا ایک نام ہے مبارک ہے سبحان اللہ من اللہ انتقام لینے والا ہے وہ ہوں من تقیم ہوظہ کرنا ہی انہیں تو کردی پیا اس واسطے وہ انتقام تو بچان دا ایکو ہی طریقہ ہے کہ وہ اگے چک جا جنا مجرم ہو گاہ کے سچے ایک دروازہ انہیں ہمیشہ خلا ہی رکھا ہے جنہوں آدھے توبہ دا دروازہ یہ دروازہ انہیں بند نہیں کیتا ہے اس لیے بند ہونا ہی جدو سورج مغرب بال پاس چڑھنا ہے تو مشرق آئے پاس ڈبنا اسے اللہ نے توبہ کا بوا بند کر دینا ہے پھر جب کوئی کفڑ والا توبہ بھی کرے گا تو ان معافی انہیں کفڑ مرنا ہے تو اللہ دی طرف ہو. کوئی معافی انہوں نہیں مل سکتی اس وقت دروازہ توبہ کا کھلا ہی من تقریبات اپنے انتقام پر ہے بچنا چاہتے ہو تو پھر نوی پارک سرکار کے دین کے دامن میں آ جاؤ اور توبہ کر لو بغلستان یہ پلیٹیاں جہیا ترقی سمجھ کے کار دند درواری کھڑا ہے میں نے وحدہ رہتا شریک دی اگر بغداد والوں کو روس پاک سرکار کے ساتھ بیٹھنا نہیں بچا سکتا تو داتا کے شہر میں ہمیں بھی رہنا نہیں بچا سکے گا ہاں روش پاک کی عدد مگر مدد لینا چاہتے ہو غوث پاک کے غلام تو بن جاؤ غوث اور داتا کے غلام بنو گے تو امداد آئے گی جو غیروں کے غلام ہوتے ہیں ان کی اللہ کے ولی مدد نہیں کرتے اللہ کے ولی اس کی امداد کے لیے آتے ہیں جو اللہ کے پاک محبوب کے غلام ہوتے ہیں ہائے جڑے رب دے پاک محبوب کیا وجہ کریے کلندر کی بالتا ہی ہے رو کیا آد رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے رگو میں وہ لہو باقی چلیا تیریا رگا میں تو غیر تمام تو خون ہی نظر نہیں وہ خون جو حضرت بلال ہمشی کی رگوں میں تھا وہ خون نظر نہیں آتا جو خون غازی الدین شہید کی رگوں میں تھا وہ خون نظر نہیں آتا جو مولا حسین کی رگوں میں تھا رگوں میں وہ لہو باقی کیسا ہے تو ٹھنڈا مسلمان ہے فرج چ لگا اور فرج چ لگا مسلمان باتل کے فالو فر کی حفاظت کے واسطے یورپ سے میں ڈوب گیا دوست آ کمر ہم پوچھتے ہیں شیخے کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شروع ہر سے اگر غرض ہے تو زیادہ ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزر ارے جیرا جہاد کم سی مسلمان دا وہ کافر کھڑی پھرتا ہے یہ سکتا ہے حسین, دی حسین کی تیگ پکا کے حسین نوازی کی ہے بولا حسین تیرے چوڑا کی دی تیگ نے بھکا ہے مولا حسین کائنات کا وارس ہے تیرے نیاز سبیلا دی نیاز دے گلاس سے جناب روح افزا پیاسا نہیں مولا حسین کاؤسر کا مالک ہے لے کا مالک ہے اگر مسلمان پہلے اپنی رجان دے اندر غیرت من خون پیدا کر ہر شہر فکر چڑھ دے ایک اپنے بھی خدا دی قسم کر کے آنا اور جدو تو دین دی فکر کرے گا مولا سونا تیرے سارے کماں فکر آپ رکھ لائے گا آزما کے دیکھو میں سنی سنائی نہیں گل کرتا میں آڑ ہڈ ورتیاں گلیں کرنا میں نو اگر مولا کائنات نے دین دا فکر عطا فرمایا ہے میں تحدیش سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں جی ش... مولا نے دین دی فکر دیتی ہے نا ساری فکریں ہی انہیں لا لو آپ پہ ہی سارے کام کر دا ہے پیا سونا کرنا ہے سام جا لایا سو اصا وہ پورا کریے سا گل سمجھ لگی جڑا سانو کم لگا ہے رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ رجو باقی نہیں ہے ایک بار سر تیرا دل نہیں جڑا دل فاروق دے سینے سی دلو رو باتی نہیں ہے ترے پتہ کے اندر اللہ دی معرفت مل جائے رب دی محبت مل جائے پڑھ کے مریے دنیا تو نا سی تیری میرے گھر, دی اندر, ٹی وی آ جاوے میرے گھر دی اندر جناب جی ہاں سا سچ آ جائے میرے گھر اندر تصویر والا فون آ جاوے میرے تھلے ہوں کار آ جائے چربے کارک دل جہاں ہی اس دل نہیں ہوتا اقبال فرما ہے وہ دل و رضو باتی ہے آخر چاہتا ہے روز روزو خوبانی ہر جی یہ سب باتی نہیں ہے آتا نماز پن نماز پر کیسا دل ہے تیرا یہ دل کیسا عجیب ہے جس دل کی چابی یورپ میں پڑی ہوئی ہے تو کیسا سجدہ کرنا ہے وہ آندا ہے جو میں سربر سجدہ ہوا کبھی تو سنی سے آنے لگی سدا تیرا دل تو ہے سنم آسنا تجھے کیا ملے گا نماز میں وہ انڈا جب سجدہ کرنا تو زمین پہ دی ہے ایک دلوں میں گارا نو سائیکل ہے دلانے سنم تو بہت پہلے بہت تیرے پہلے تجھے کیا ملے گا نماز میں سجدہ تو وہ سجدہ ہے کہ دل بھی خدا کو ہی جھکتا ہو سر بھی خدا کے سامنے جھکتا ہو حسین کی طرح سر کٹ جائے مگر کسی یزید کے سامنے چیر نماز تو پھیر आज नमाज है रोजा कु के छतरे के उ खजर लिखना पुद के जनाब जी कोई बग प कुद के छतरे नहीं पे कभी अंदर बैठे नहीं छुरा नहीं फेरया उस कंजर से छुरा तय फेरना कुरबानी तईमान दर आई सी یہ چھا پھر خون آ جا نماز رکھی کھل پر جب کھولنے والی آتی ہے میں سنیا مصر کے اندر تو اتنے ٹی وی لا کے شراب کی بوتل روزہ کھلتا گے. اللہ پھر مہربان کیوں نہ ہوئے کیوں نہ پھر فوجہ گلے کر دینے آنے تھوڑی میں جناب دے سامنے اے درد پھر آسو اس واسطے بگائے مولا خدا بخش اظہر صاحب فرما ہوتے आख हजूर दोमती हो मैं थोड़ा कुत्ता मैं कुत्ता आखिर जले हो जे मैं भी पौकदा ना रवाना तोर का ख्याल तय करना यार इस फकीर चिश्ती कुत्ता ही चा समझ अपना जोड़ा पांक पां के तेलू जगा रैन मिसाल चेत आ गई अ चौधरी का कुत्ता چور مار گیا گھر کے اندر کتے نے ویخیا مجھ کھولتا پیا ان پہ چودھری ستا شا جب ہوں رزائی نچیا چودھری ان لڑ مار کے پھر سو گیا چور ایر لے کے مجھ تر گیا انب کتے نے پھر جا کے رجائی کھیچی چودھری نسا لگا انہیں بندوق چک کے کتے نو مار د سویر ویخے نہ کتا ہے نہ مجھ لگتی ہے کلے سے نہ کتا ملتا کدی کتے روے کدی بجے رو اور چلیا میں کوئی تیرے تو پیسے تھوڑے لے رہے میں تیرے تو کوئی بنڈارا میں قسم خدا دی اگر بغیرت مالی ہوں تو فکیر کوٹیاں بھی بڑی ہوں پجارو بھی بڑی ہوں میری دنیا اللہ سونے نے پیریں جناب پیروں دی محر بڑا چڈیے خاجگاہ نے چشت د سب ساجگان چشت کا سدکا لیکن کیے کیوں میں تے جگہ جگہ تے واسطے کہ جو مجھے نظر آپ نہیں نظر تے جو میرے میرے درویش فقیر مرد حق نظر آتا وہ مینو نظر نہیں اس واسطے جنی نگاہ اچوکی ہوں دستا اور دے نہ اس وی رومن دی بجائے جب رومن فائدہ نہ ہو پہلے ہی رو لیے تو چنگا ہے پھر روئے تمکی روئے اس واسطے دعا کرو اللہ وحدہ لاہ شریک مولا سڈے عراقی اور دیگر مسلمانوں اور سامان ہدایت اتا فرماوے اور ساری غیبی مدد فرما سر بالا نہ الحمدللہ رب اللہ نو چنا تمہارے تمارتے پل حکومت پل ولایات پل خدا کے یہاں تمہارے یہ تاب کمان تمہارے the name When they shout دل دے